ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی اس گروہ کے شبہات ہیں وہ انتہائی آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں بشرط کہ تو سے بصیرت انسان اختیار کرے نمبر ایک ان کے اصول جو لوگ اظہر خبر کو نہیں مانتے ان کی اصولوں میں سے پہلے اصول یہ ہے کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دیا جائے گا قرآن کو لیا جائے گا یہ ان کی گمراہی کا پہلا اصول ہے کیونکہ یہ اصول قرآن حدیث میں کہیں نہیں ہے نا یہ امت مسلمہ کے اصولوں میں سے جی نہیں ہے کہ قرآن حدیث آپس میں ٹکرا جاتا ہے جب یہ جب یہ ٹکرا سکتے نہیں ہیں تو یہ اصول بنانے کے کی کیا فائدہ ہے لیکن یہ ان کی گمراہی کے پہلے اصول ہے کہ جب قرآن حدیث ٹکرا جائے تو قرآن کو لیا جائے گا اور حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری یہ پہلے اصول پر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں آپ آئیے قرآن کی طرف قرآن کریم میں صورت آراف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہو جاتے ہیں اللہ کے نا فرمان لهم ابواب ابوابسمائے ولاد خلون الجن ہت جل جمل الفی سم الخیا آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے کن کے لیے جو اللہ کے باغی ہے اچھا آسمان کے دروازے کیوں نہیں کھولے جائیں گے اس پر جو عذاب قبر کو نہیں مانتے وہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ آسمان کے دروازے روح کے لیے کھولا جاتے تو عام کہتے ہیں قرآن نے کیا بتایا کہ جو اللہ کے نافرمان ہے ان کے اسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے ان کا روح اوپر نہیں جائے گا اچھا جی اوپر روح نہیں جائے گا یہ تو دروازہ قرآن نے بند کر دیا اوپر روح نہیں جائے گا کس کا مشرق کا کافر کا منافق کا اب وہ جو دلیل دیتے ہیں کہ اس دنیا کی قبر میں عذاب نہیں ہوتے وہ دلیل لے لو کہتے ہیں معراج کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے آسمانوں پر اور انہوں نے کیا دیکھا کہ عذاب دیا جا رہا ہے لوگوں کو عذاب جو دیا جا رہا ہے لوگوں کو تو پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون لوگ ہیں نبی علیہ صلاۃ والسلام نے پوچھا کہ جن کو عذاب دیا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں جبری رحمین نے جواب دیا ہا اولا اے علما امت کا ہا اولا اے امت کا یہ آپ کی امت کے قاری ہیں یا آپ امت کے علماء ہیں اب اس حدیث کو اس حیات کے ساتھ موازنہ کرو جب قرآن کہتا ہے تمہارے اصول کے مطابق کہ مجرم کا روح اوپر نہیں جائے گا مجرم کا روح اوپر نہیں جائے گا جو حدیث تم پیش کرتے ہو کہ اس میں اللہ کے نبی نے لوگوں کو دیکھا آسمانوں سے اوپر کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے تو عذاب مجرم کو ہوتا ہے یا مومن کو ہوتے مجرم کو ہوتا ہے نا تم مجرم کا روح تو قرآن کہتے ہیں اللہ فتح اس کا روح تو اوپر جائے گا ہی نہیں تو کیا تم اوپر ایمان والوں کو عذاب دینا چاہتے ہو لہذا ان اصولوں کے تحت ان کا یہ مسئلہ باتل ہے پھر دوسری بات اس حدیث پر جو شکوک آتے شبات حالانکہ ہمارے نہیں ہیں ان کے لیے ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے معراج پر جو سفر کیا ہے وہ کہاں سے کیا ہے مکے سے اور دس سالہ جرت کے بعد مدینے میں جو قرآن نازل ہوگا تو یہ کون سے قاری تھے جو قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا وہ کت کر کے چلے گئے تھے ایک بات دوسری بات دوسری یہ کہ نبی علیہ السلام کے حیات میں جو لوگ فوت ہو گئے اور اس امت کے علماء تھے ان کو کیا کہا جائے گا کون سے کڑی کے لوگ ہیں وہ ساوے کرام تو کیا صحابہ کو جانبھی کوئی کہہ سکتے ہیں یہ تو کفری آد ہے کہ نبی علیہ السلام نے مہاراج کی رات میں دیکھا کہ میرے امت کے علماء میرے امت کے قاری مجھے دکھایا گئے کہ ان کو عذاب ہو رہے جانب میں تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ باللہ اللہ کی نبی جب گئے جانم میں دیکھا تو جانم میں صحابہ نظر آئے یہ تو شیعوں کے عقیدہ ہے قاری جو قرآن کے حافظ تھے وہ نظر آئے تو اللہ کی نبی کی زندگی میں فوت ہونے والا شخص مسلمانوں کی اس امت میں سے وہ صحابی ہوتا ہے تو یہ اشکال بہت بڑا اشکال ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے معلوم یہ ہوا دنیاوی اعتبار سے اگر سمجھنے کے لیے ہم کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ اس معراج کے رات میں نبی علیہ السلام نے وہ کچھ دیکھا ہے جو ابھی واقعہ نہیں ہوا تھا کیونکہ ایک شخص کے تین بدن تو نہیں ہے ڈبل پارٹ جس کو کہتے ہیں کہ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا بخاری کی روایت میں ہے کہ قبر میں نماز پڑھ رہے پھر اسی علیہ السلام کو بخاری کی روایت میں ہے بیت المقدس کے سبوں میں دیکھا پھر اسی علیہ السلام کو اسمان میں دے گا تو اب تین موسا تو نہیں ہے ایک موسا ہے نا تو تین کیسے بن گئے کہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے وہاں بھی ہے معلوم ہوا کہ یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں امت کی جمی علماء نے لکھا ہے کہ اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعض خصائص دکھائے ہیں بعض چیزیں دکھائی ہیں کہ ایسا ہوگا جس کو ہم سمپل کہہ سکتے ہیں جس طرح کمپنی والا کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں اس کے سمپل بنا لیتے ہیں مارکیٹ میں ان کی جو سپلائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ سمپل لے کے بڑے بڑے مارکیٹوں میں گھومتے ہیں اس قسم کا ہم کپڑا بنانا چاہتے ہیں اس قسم کیا ہم جو ہے برتن بنانا چاہتے ہیں یا ٹائل جو بھی چیز آپ بطور مثال لے رہے اگر دکاندار اس کو کہتا ہے کہ بھائی مجھے اتنا مال چاہیے آپ ہفتے میں دے دو وہ کہتے ہیں ہفتے میں کیا چھ مہینے میں بھی نہیں ملے گا اس لیے کہ یہ تو ہم نے سمپل بنایا ہے یہ مال ابھی ہے ہی نہیں سال کے بعد کمپنی نے اس مال کو مارکیٹ میں لانا ہے یہ بطور سمپل ہے صرف اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بطور سمپل بعض چیزیں دکھائی ہے یہ بطور سمپل ہے یعنی جس کی وجہ سے وہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی ہے جو ابھی واقعہ نہیں ہوئے تھے یعنی جہنم میں جانے کا جو فیصلہ ہے وہ قیامت کے فیصلے کے بعد ہے جنت میں جا رہا ہے کہ آپ کی امت کی اس قسم کے بغاوت کرنے والے وہ اس قسم کے عذاب سے دوچار ہوں گے اس قسم کے گناہ کرنے والے اس قسم کے عذاب سے دوچار ہوں گے اس میں ش... یعنی گناہ ان کو ملے گا لہذا اس کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا ہے اور اگر بطور دلیل کوئی پیش کرے گا تو پھر ان کے لیے مصیبت بنی گی پھر وہ قران کریم کے ان دلائل سے اپنا آپ کو چھڑا نہیں سکے گا بلکہ اپنے لیے مصیبت بنا لے گا۔ پھر اپ آئیے قران کی دوسری آیات کی طرف کہ اللہ سبحانہ و نے فرمایا علم نہ جعل الارض کفاتا احیاء او امواتہ ہم نے زمین زندہ اور مردہ دونوں کے لیے یعنی کافی بنایا ہے زمین ان کے لیے کفایت کرے گی زندہ ہے تو اس کے اوپر جو ہے زندگی گزارتے ہیں فوت شدہ ہے تو مٹی میں چلے جاتے اب اگر وہ جو فوت ہو گیا ہے اس کو کوئی حکم تو لگائیں گے نا زندہ یا مردہ اگر کہتے ہیں کہ اوپر چلا گیا آسمانوں کے اوپر تو کہتے ہیں اب اس کو کیا حکم لگائیں گے اس کو دوسرا جان کہتے ہیں دوسرا بدن اس کو دیا جاتا ہے دوسرا بدن تم نے اپنے خیال کے مطابق ان کو دے دیا آپ اس میں روح میں ڈال دیا تو آپ اس کو کیا حکم لگائیں گے مردے کا یا زندے کا اگر مردے کا حکم لگاتے ہیں تو قرآن کہتے ہیں مردوں کے لیے دنیا ہے زمین ہے اگر اس پر تم زندہ کا حکم لگاتے ہیں تو قرآن کہتے ہیں زندوں کے لیے زمین ہے دونوں حالتوں میں تم اس کو زمین میں اتار کے لے آؤ زمین اہیا و اموادا دونوں کے لیے ہے زندہ ہے تو تب بھی زمین میں ہوگا مردہ ہے تو تب بھی زمین میں ہوگا جس دلیل قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جس کو آپ یعنی سری کہہ سکتے اللہ رب العالمین نے قارون کو زمین میں بھی ہی ہی اس کو اس کے گھر سمیت زمین میں دنسایا اب یہ سوال ہے جیسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جرو وہ قیامت تک نیچ جا رہا ہے زمین میں تو کیا قارون کو اللہ تعالیٰ نے دوسرا جسم دیا تھا یا یہ جسم تھا اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ قارون اسی جسم کے ساتھ قبر کے اندر زمین کے اندر دنس چکا ہے تو کیا یہ قانون قارون کے لیے الگ ہے یا سارے انسانوں کے لیے ہے اگر سارے انسانوں کے لیے ہے تو معلوم ہوا کہ اسی وجود کو عذاب ہوتا ہے کیونکہ وہ اسی وجود کے ساتھ زمین میں دنست چلا جا رہا ہے عزاب قبر کا شبہ ختم کرنے کے لیے سب سے آسان یعنی فارمولہ یہ ہے کہ لفظ قبر جو آیا ہے وہ چاہے قرآن میں ہو یا حدیث میں وہ اس زمین کے اس جگہ کے لیے آیا ہے جس میں مردے کو دفنایا جاتا ہے قبر کا لفظ جو ہے آسمانوں سے اوپر کسی جگہ کسی جگہ پر اطلاق نہیں ہو رہا ہے اس کا کہ اسمانوں کے اوپر بھی کوئی جگہ ہے جس میں قبریں بنی ہوئی ہیں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا بلکہ لفظ قبر قرآن میں استعمال ہوا ہے یا حدیث میں اولا تقم اعلی قبر ہی اے نبی آپ ان کے قبر پر کڑے ہو نہ ہو صورت ہجر میں اللہ فرمائے صورت توبہ ہجر کیوں قبر پر منع کیا اللہ کے کی نبی قبر پر گئے ہیں تو تب تو قبر سے منع کیا کہا اسے تو قبر ہی جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے آتا ہو ملکان اس کے پاس ملائے جاتے ہیں قبر کی جتنی آیات ہے یا حدیث ہے وہ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اس سے مراد زمین کا مٹی کا یہ قبر ہے تو عذاب کا تعلق قبر سے پھر اس میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے جو لوگوں نے اشکال کیا ہے وہ یہ کہ انسان کا یہ عذاب ہم کو دکھایا کیوں نہیں جاتے کہتے تم مردے کو رکھو تمہارے سامنے رکھا ہوا ہوگا برف خانے میں رکھا ہوا ہوگا یا جیسے کہ ڈاکٹر ان کی ہڈیاں لے جاتے ہیں تو کہتے ہم کو نظر کیوں نہیں آتے ہم کہتے اس کے دو جواب ہے پہلا جواب یہ ہے کہ جب انسان پر دنیا کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو برزخ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے برزخ کا جو معاملہ ہے یہ انسان کے نظروں سے اوجل ہے اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم ارشاد فرمایا کہ بس یتو اے دم جو یہ فرشتے ہاتھ بڑھا کر ان کی روحیں نکالتے ہیں روح کون سے بدن میں ہوتے ہیں کسی بدن میں ہوتے ہیں کسی اور بدن میں تو نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں فرشتے یزر بون وجوہ و ادبار ان کے چیروں پر اور ان کی پیٹ پر فرشتے تپڑ لگاتے ہیں اخرجوز کو نفس نکالو کون سے بدن کو مارتے ہیں جس میں نفس ہے نا تو نفس کون سے وجود میں ہے دنیاوی وجود میں ہے تو کیا یہ تو ہمارے سامنے ہے اب ہو سکتا ہے وہ بندہ جس سے روح نکالتے ہیں اس کی پیٹ جو ہے وہ پالنگ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یزری بونا پیٹ پر کیسے ماریں گے نیچے پالنگ ہے یا ہم اس کو جب غسل دیتے ہیں یہ ہمارے سامنے ہے اس کے چہرے پر ہمیں فرشتوں کے مارنے کی آواز یا نشان دکھائی نہیں دے رہے تو یہ تو قرآن کے الفاظ ہے نا اتبار ہو جائے گا اب یہ جو قرآن کی آیتے ہیں اس کا کیا جواب ہوگا وہ تو تعویلات آپ کر لیں گے کہ نہیں نہیں وہ دوسرا جسم دیا جاتا ہے اس میں اس روح کو ڈالا جاتا ہے پھر اس کو مارا جاتا ہے اس کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب آسمان کے طرف جانے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے اوپر قرآن نے بند کر دیا لاتفت ہو کے ساتھ تو پھر کیسا جائے گا لیکن ان آیاتوں کا کیا جواب دیں گے کہ ان کے چہروں اور پیٹ پر فرشتے زربے لگاتے ہیں اور اخرج انفظوں کو نفس نکالو تو جب یہ چیزیں ہم کو دنیا کے پشت پر نظر نہیں آ رہی ہے ابھی جان نکالا جا رہا ہے اور ہم کو نظر نہیں آتے تو جب وہ قبر میں اتر جائے تو قبر کا معاملہ ہم کو کیسا نظر آئے گا لہذا یہ جو ہم نے پڑھ لیا کہ ایمان والوں کی پہلی صفت کیا ہے الدینغیب وہ اس قسم کے معاملات پر جو ان کے انکوں سے اوجل ہے غیب ہے اس پر صرف ایمان لاتے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طرز و طریقہ کہ وہ مسائل اعتقادی ہو مسائل عملی جس کو کہتے ہیں حاملی میں آپ دیکھیں کے سوالات ہیں کتنے رکعت پڑے کیسے پڑھے کس وقت پڑھے کیسے, کیسے جائیں کیسے آئیں سوال سوال سوال حج کے سوالات نماز کے سوالات روزے کے سوالات سوالات پر سوالات آپ کو مل رہے احادیث میں قرآن کریم میں بھی بعض سوالات موجود ہیں جیسا عن اہل ویس الرح اور ویسل کا عن المحیض ویسن الفقور لیکن جہاں ایسا مسئلہ آیا کہ اس کا تعلق صرف عقیدہ رکھنے سے ہے وہاں سوال نہیں ہے کہ قبر میں عذاب کیسے ہوگا یہ مردہ تو گل جائے گا سڑ جائے گا یہ ڈوب جائے گا یہ جل جائے گا کیسے ہوگا یہ کیسا ہوگا سوال ابھی تک سابق کرام کی سیرت سے آپ کو نہیں ملے گا اس لیے کہ یہ عقیدہ رکھنے کے بعد ہے سر کہ اس پر ایمان رکھنا ہے عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ نب العالمین نے اس بندے کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے ہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس پر ہمارا ایمان ہے اس پر ایک اور دلیل سے بخاری کی اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے موت دی اور موت سے پہلے اس نے اولاد کو نصیحت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالو جلانے کے بعد میرے راگ کو آدھا حصہ سمندر میں اور آدھا عصہ ہوا میں اڑا دینا انہوں نے ایسے کیا اولاد نے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بھی حکم دیا اور ہوا کو یا زمین کو حکم دیا کہ میرے بندے کے ذرات جمع کرو اللہ نے جمع کیا جمع کرنے کے بعد اس پر سوال ہوا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا منخش تیرے تیرے اس کو معاف کر دیا یہ بات اس کی دلیل ہے یہ حدیث کہ اللہ تعالی اس بندے کے اس ذرات کو جمع کرتا ہے اس ذرات کو جمع کرتا ہے اس وجود کو جمع کر کے ان کو اکٹھا کر کے پھر ان سے سوال جواب ہو رہے ہیں یہ بخاری کی روایت اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدے کے مسائل جو ہیں اس کو آپ جتنا کورچیں گے نا اس میں شبہات پیدا ہوتے اور اس پر بالکل ایمان لانا بغیر اس کی کیفیت جانے ہوئے اس پر ایمان لانا اب مثلا کہ آپ یہ سوال کریں گے تو یہ سال فرشتوں کے حوالے سے ہے کہ ہمارے کندھوں پر فرشتے ہیں کیران کادیبن ایک فرشتے کا اتنا قوت ہے کہ آدیوں سمودیوں کی پورا بستی کو ایک فرشتے نے یہ لوت علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اب اتنا قوت والا فرشتہ ہمارے کندھے پر ہے اور ہم کو بوجھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے وزن بھی محسوس نہیں ہو رہا یہ کیا مسئلہ ہے یعنی اس قسم کی چیزیں یا ان کا اتنا بڑا وجود ہوگا ہم کو نظر نہیں آتے یہ ایمان بالغیب کے مسائل میں سے اس پر بس ایمان لانا ہے یقین کرنا ہے پھر ہم جب سوال کرتے ہیں اس قسم کے لوگوں سے کہ یہ بتاؤ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یونس السلط مچھلی کے پیٹ میں دے نقدر فی تو کہتے ہاں صلی الصلات السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے تو تمہارے سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر سمندر میں کوئی ڈوب جائے تو ان کو عذاب كیسا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ زندہ آدمی مچھلی کے پیٹ میں جا سکتا ہے وہاں رہ سکتا ہے وہاں سے زندہ پلٹ کر آ سکتا ہے اس پر تو اللہ قادر ہے یہ کام فرشتے اس کے حفاظت کیلئے کر سکتے ہیں اور جب بندہ ڈوب جائے اس کے مار پٹائی کے لیے پرشتوں کو بھیجنا یہ تم کو بہت مشکل لگتا ہے, ہے؟ نہیں اللہ رب العالمین قدیر کریم کے اندر جواب موجود ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا اکبارہ جس کو میں نے موت دی اس کو میں نے قبر بھی دے دی اب وہ قبر اگر یہی ہے جو ہم دفناتے ہیں تب بھی اللہ کے علم میں ہے یہ اس کا قبر ہے قبر کا اطلاق قرآن حدیث میں اسی پر ہوا ہے اور اگر وہ قبر سمندر کا کوئی حصہ ہے مچھلی کے پیٹ میں ہے غذا میں ہے, کئی بھی ہے تو وہ وہاں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم کہتے ہو کہ جب اس کی روح اس میں روح نہیں ہوگی تو اس کا عذاب کیسا ہوگا ہم کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے تمہارے علم میں نہیں تو الگ بات ہے اس میں رو نہ بھی ڈالی جائے تو اس کو عذاب ہو سکتا ہے جس طرح اللہ سبحان تعالی نے اس کے روح کے بغیر اس کے ذرات کو ان کے ماں اور اس کے ان کے باپ کے منہ میں ڈالا آلو کی شکل میں پیاز کی شکل میں گوشت کی شکل میں دال کی شکل میں اور اس میں سے رس نکال کر منی بنایا پھر اس سے اس کے ماں کے رحم میں بچا بنایا جو اتنے باریکیوں پر نظر علم قدرت رکھتا ہے اور کیا ان کے ذرا کو عذاب دینے پر وہ قادر نہیں یہ کیسا تمہارا خد ہے یہ باطل لاقد ہے پھر یہ کہنا کہ اس کا روح الگ ہو جسے ہم الگ ہو تو اس کا عذاب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے اس کی دلیل ہیں؟ یہ تو دور جدید کے مسائل نے کئی چیزوں کو حل کر دیا ہے جس طرح ہم بطور مثال کہتے ہیں نا کہ پہلے محدثین کتابیں لکھتے تھے بچارے کس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ کیا اعمال کا بھی وزن ہو سکتا ہے کہ کی نہیں کیونکہ کہتے احمال وجود تو نہیں رکھتے ہیں نماز کے وجود نہیں ہے زکوٰۃ کے وجود نہیں ہے تو تم نے عمل کیے دور حاضر میں اس مسئلے کو دور جدید کے جو نیامتیں ہیں انہوں نے آسان کر دیا کہ بھئی تم جو یہ چیک کرتے ہو کہ یہ گرمی ان کے سنت، گرمی اتنے حرارت پر ہے تم بخار کو چیک کرتے ہو کہ یہ اتنے نمبر کا بخار ہے کیا بخار کا وجود ہے نہیں تو جس طرح بخار کے وجود کو تم چیک کر سکتے ہو گرمی کے وجود کو چیک کر سکتے ہو اسی طرح اعمال کا بھی وجود ہے وجود کو ماننے کے لیے آسانی ہو گئی میں کہتا ہوں اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ روح الگ ہے جسم الگ ہے پھر بھی عذاب ہو سکتے کہ نہیں ہم کہتے ہو سکتے ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص سے اس نے ریموٹ کنٹرول کوئی چیز بنایا ہوا ہے ایک دس کلومیٹر دور وہ ریموٹ کنٹرول پر یہاں سے اس کو استعمال کرتے ہیں وہ وہاں بیٹا ہو یہ یہاں ریموٹ کے استعمال سے اس کو جس طرح امریکی نے جہاز بنائے ہیں اور اڑتے ہیں بغیر پائلٹ کے جاتے ہیں اور اپنے ہدب کو نشان بنا کر پلٹ کراتے ہیں جب ایک انسان یہ کاریگری کر سکتا ہے تو وہ رب العالمین اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ روح الگ ہے اس کو وہاں عذاب ملتا ہے یا راحت ملتا ہے وجود الگ ہے اس کو وہاں راحت ملتا ہے یا عذاب ملتا ہے یہ تو دوری جدید کے جو سائنسی ترقی ہے ان چیزوں نے ان مسائل کو بالکل آسان کر دیا ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین گمراہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں سبب گمراہی بن جاتی ہیں اور یہ وہ اشکالات ہے کہ وہ لوگوں کے ذہنوں میں بڑے آسانی کے ساتھ ڈالتے ہیں کہ دیکھو جی ایک انسان خانے میں پڑا ہے وہاں کئی, کئی لوگ پڑے ہوئے ان کو کیسا عذاب ہوتا ہے ان کا قبر کی طرح ابھی تو قبر ہے ہی نہیں عذب قبر کیسا ہو گیا ہم کہتے قبر نہیں ہوتے قرآن نے کہا کہ قبر جانے سے پہلے عذاب شروع ہوتا ہے یز ربون وجوہ اتبار یہ قبر میں نہیں ہے یہ زمین کے پشت پر ہے عذاب خبر ادھر سے شروع ہو گیا ادھر برف خانے میں لے جاتے یا گھر میں لے جاتے ہیں عذاب شروع ہو گیا خبر کی صورت میں جب مستقل ہو جائے گا تو مستقل عذاب شروع ہو جائے گا یا راحت شروع ہو جائے گا لہٰذا یہ بات غلط ہے تو پہلا مسئلہ ایمان والوں کے صفات میں سے یؤمنون بالغیب دوسرے نمبر پر وہ یقین و نماز کا قیام صرف نماز پڑھنا نہیں فرمایا وہ یقین و وَيُقِيمُونَ یقین نماز کا قائم کرنا وقت کے مطابق پڑھنا طہارت اور تمام شروع کا لحاظ کرنا اور پانچ نمازوں کو پڑھنا یہ نہیں ایک پڑھ لیا باقی چھٹی تین پڑھ لیا دو کی چھٹی چار پڑھ لیے نہیں وہ یقین و نسورات یکامت اس, اس میں کہ نماز کو قائم کرنا مکمل نماز پڑھنا شروع کے ساتھ پڑھنا یہ دوسری صفت ہے تیسری صفت فرمایا و مما رزقون اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں رزق رزق مانا حصہ اللہ کا دیا وہ نعمت وہ رزق کسی بھی چیز کو آپ کہہ سکتے وہ مال بھی ہو سکتا ہے وہ علم بھی ہو سکتا ہے وہ عقل بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے رزق مانا حصہ ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا یہ بات سن لیے کہ قرآن کریم کے بڑے عنوانات میں سے ایک عنوان وہ انفاق سے سبیل اللہ ہے جس پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ زور دیا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرو اس میں پھر دو عصے ہیں ایک فرضی ہے اور ایک نفلی ہے فرضی زکوٰۃ کی صورت میں ہے نفلی عام صدقات وغیرہ کی صورت میں ہے تو فرمایا کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں تین صفتیں ہو گئی غیب پر ایمام نماز کا قیام اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہیں اس پر, بِمَا اُنزلَ اس پر جو نازل کیا گیا آپ کے طرف وہ معاون قبلک اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے وہ بالآخرت اور آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھتے ہیں اس میں قرآن اور حدیث اور اس سے ماقبل تو رات انجیل زبور صحائف امبیال صلاح السلام پر جو آئے ہیں ان پر ایمان کیوں یہاں پر اس اشکال کو بھی اللہ نے دفع کیا ہے کہ اللہ کی کتابوں پر ایمان تو یہود نصارہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کا ایمان ایسا نہیں ہے جس طرح کہ ان ایمان والوں کا ایمان ہے یہ وہ قرآن حدیث پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور یہ ماقبل پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو یہ ایمان مطلوب ہے اور اس سے یہ دلیل نکلتا ہے کہ ایمان اصل میں بما انزلہ پر ہونا چاہیے ایمان کی چیز بما انزلہ ہے جو چیز نازل کیا گیا ہے وہی کی صورت میں وہی ایمان کی چیز ہے پھر اس میں ایمان رکھنے میں دو باتیں عام ہے ایک یہ کہ ایک صرف عقیدہ رکھنا ہے توات پر ہمارا عقیدہ ہے انجیل پر ہے زبور پر ہے صحاف پر ہے من ہے لیکن عمل کرنا وہ صرف قرآن و سنت پر ہے ایک صرف عقیدہ رکھنا ہے دوسرا عقیدے کے ساتھ عملی زندگی بھی اس پر گزارنا ہے تو تورات انجیل اور اس کے ماسواں پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور عملی زندگی قرآن و سنت پر فرمایا وبل اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں ان کا یقین آخرت کے ساتھ یہ پانچویں صفت ہے ایمان بالغیب قیام فی سبیل اللہ اور قرآن و سنت اور ما قبل اللہ کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ پانچ بڑے عنوانات میں سے ایک عنوان ہاں باں سے بعد الموت ہے مرنے کے بعد پھر اٹھنا اور یہی وہ اصل چیز ہے کہ قرآن کریم نے مکی زندگی میں نبی رلاۃ والسلام پر سب سے زیادہ زور اس عنوان پر دیا ہے کہ لوگ اس بات پر ایمان رکھیں یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی جو ہے وہ بندوں کو اٹھائے گا میدان مخصر لازم ہے اور اس پر قرآن کریم کے آخری پارے کے صورتے جو ہے وہ سب سے زیادہ زور دے رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم کی ابتدائی صورتیں وہی ہیں سب سے زیادہ زور انہوں نے آخرت پر کیونکہ جب آخرت کا خوف پیدا ہو جائے ایک چیز کو انسان تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ ہم میرے زندگی میں یہ لمحہ آئے گا تو اس لمحے کے لامہ حال وہ کوشش کرے گا کہ اب اس لمحے کو ہم پار کیسے کریں گے حل کیسے کریں گے اس پیپر کو کیسے ہم جو ہے حل کر سکتے تو اس لیے اس پانچویں عنوان پر قرآن کریم میں سب سے زیادہ زور اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد دیا ہے قیمت کو مان جاؤ خمت پر یقین کرو یہ یقینی مسئلہ ہے فرمایا ہدم یہ لوگ ہدایت پر ہے رب کی جانب سے یہاں ایک اطراف کا جواب بھی ہے وہ یہ کہ ہدایت پر تو ہر آدمی کہتے ہیں میں ہدایت پر ہوں جس سے بھی پوچھو وہ کہتا ہے سورت المستقیم پر ہم ہاں ہیں دور حاضر میں آپ دیکھ لو نا مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے جماعتیں ہیں جس سے بھی آپ پوچھ لو وہ کہتے ہیں کہ سراط المستقیم پر ہم ہیں قرآن کہتا ہے کہ ہر ایک کا ہدایت پر کہنے کے دعوے تو اپنی جگہ ہے لیکن ہدایت وہ ہے جو میرے رب رب کی طرف سے ہو اب رب کی طرف سے ہدایت کیا ہے معاون سے وہ قرآن و ہے جس کا عقیدہ نظریہ فکر سوچ قرآن اور صحیح حدیث پر بنا نہ ہو وہ ہزار ہاں دعوے کر لے کہ ہم ہدایت پر ہیں تو ان کا دعوی بلا دلیل ہے اس لیے فرمایا کہ اعلیٰ کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف اعلیٰ فوقیت کے لیے آتے ہیں کہ یہ لوگ جو پانچ صفات کے ساتھ متصف ہیں ہم نے پڑھ لیا ہے یہ لوگ ہدایت پر ایسے گامزن ہیں جس طرح ایک انسان سواری پر سوار ہوتا ہے اس کے لگام اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اعلی تزمن کے لیے مانا اعلیٰ میر رب ہم یہ ایسے ہیں جیسے کہ ہدایت پر گامزن ہے سوار ہے اور اشارہ کر دیا میر رب ہم کہ رب کے طرف سے وہ ہدایت ہے یہ دعوے کے بنا پر نہیں ہے دلیل کے بنا پر ہے اور ہدایت کے لیے دلیل وہ کیا ہے وہ میر رب ہے جیسے کہ سورت محمد میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کی صراحت کی ہے کہ یہ نبی حق لے کر آیا ہے حق بیان کرتا ہے وَهُوَ الحق کو میں رب کا اور یہ جو محمد بیان کرتا ہے وہ حق ہے وہ تیرے رب کے طرف سے ہے جو رب کے طرف سے ہوتے وہیں وہی حق ہوتا ہے الحق کو میں رب کامن شاہ افل یقر حق تیرے رب کی جانب سے ہے جو چاہے ایمان لیا جو چاہے وہ چھوڑ دے حق کے لیے دلیل یہ ہے کہ الحق کو میں حق تیرے رب کی طرف سے ہوتا ہے فرمایا وہ بولا کہ ہم المفلحون اور یہی لوگ فلاں پانے والے ہیں نجات فلا کامیابی کا رستہ وہ ان لوگوں کا ہے قرآن کریم کے دعوت کے بعد یہ پہلی جماعت ہے جو وجود میں آئی کہ ہدایت پر چلنے والے اور انہیں کے لیے اللہ رب العالمین نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ہم المفلحون ضمیری فصل لا کر تاکید کہ یہی لوگ فلاح آنے والے ہیں اور علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں مفلحون فائزون یہ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو قیامت کے دن سزا اٹھائے بغیر جنت میں داخل ہوں گے سزا اٹھائے بغیر جنت میں داخل ہوں گے ورنہ یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مسلمان بھی اپنے گنا کے سزا میں جانب میں جا سکتا ہے لیکن جو لوگ نجات پانے والے ہیں اور فلاح آنے والے ہیں یہ سزا کے بغیر جنت میں جائیں گے ان کے اندر وہ اوساف موجود ہیں جو مصیبتوں کو چیر دینے کے لیے کافی ہے فلاح فلاح کا معنی ہوتا ہے چیرنا تو یہ جو مومن ہوتا ہے یہ مصیبتوں کو پریشانیوں کو ان تمام چیزوں کو جنتا ہوا سہتا ہوا اور اس, ان مشکلات کو عبور کرتا ہوا جنت کی طرف سفر رکھتا ہے تو اس لیے یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے فرمایا کہ یہ لوگ فلاں پانے والے ہیں نجات پانے والے ہیں ان کے لیے نجات اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے کہ یہ نجات پائیں گے بغیر سزا کے یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے کیونکہ یہ کون لوگ ہیں یہ متقین ہیں حدل متقین فرمائیں متقین ہے اور لفظ تقوی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دو سو مقامات پر ذکر کیا ہے دو سو سینتیس مقامات پر لفظ تقوی کو ذکر کیا ہے تقوا ہی وہ چیز ہے جو جانم سے نجات کے لیے قیامت کے پریشانیوں کے لیے سبب نجات بنتا ہے تقوی کی بنیاد پر ہی انسان مفلح بنتا ہے تقوی کی بنیاد پر ہی انسان جو ہے فائز بنتا ہے نجات پانے والا تو فرمایا کہ یہ متقین کا جو نتیجہ ہے وہ فلاح کی صورت میں ہے کہ یہ لوگ فلاح پائیں گے نجات پائیں گے نجات ان کے لیے مقدر بن چکا ہے یہ پانچ اوصاف جب انسان کے اندر داخل ہو جائے تو ان پانچ صفتوں کے بدولت انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ نجات اب پا سکتا ہے اس کے مد مقابل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے جو قرآن کریم کے دعوت کے بعد سامنے آتا ہے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہیں ان پر انذرتم آیا آپ ڈرائے ان کو ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے اپ ان کو لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے وہ یہ ان کی بالکل ضد ہے ضد یعنی متقین فائزون کے ضد مقابل کیونکہ جب قرآن کریم بیان ہوتا ہے نا تو تین قسم کے گروہ سامنے بن جاتے ہیں تین قسم کے لوگ آتے ہیں یا تو قرآن کے ماننے والے ہوں گے یا ان کے بالکل مخالف ہوں گے یا پھر بین بین ہوں گے جو ایمان والوں سے بھی ڈرتے ہوں کافروں سے بھی ڈرتے ہوں تو درمیان میں وہ جس کو نفاق کا راستہ کہتے ہیں منافقین بن جاتے ہیں یہ قرآن کے دعوت سے فوراً بعد یہ تین قسم کے گروہ بن جاتے ہیں مکے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو اہل کتاب تھی اور منافق تھے اور مدینے میں جنگ بدر کے بعد مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے اور منافق کے اعتقادی تھے کسری گروہ جس کو کہتے ہیں یہود نسالہ سے ہٹ کر تو یہاں پر دوسرے گروہ کا ذکر کیا اب اس گروہ کے لیے اللہ سبحان تعالی نے فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے اوپر یہ بات برابر ہے یہاں پر یہ اشارہ ہے کہ سوا علیہم ان پر برابر ہے سوا علیہ کا یا علیکم کم یا علینا نہ نہیں اس لیے کہ دائیں کے لیے تو ہر صورت میں آ ہے نا ماننے والا مانے یا نہ مانے تو ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے جیسے کہ آگے صورت بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ان کو جانوروں کے ساتھ کشبی دے دی ہے کہ اصل سبب یہ ہے کہ جانوروں کے صفات ان میں آ گئے ہیں ان کے پاس انکے تو ہیں کان تو ہیں دل تو ہے لیکن وہ صفات جو ایک عاقل اور شعور میں ہوتا ہے وہ سلب ہو گئے ہیں تو اب وہ جانوروں کے انکے ہیں جانوروں کے کان ہیں جانوروں کے دل ہے کیونکہ آنکھوں سے خوراک کو ڈھونڈنا جس طرح معاشرے میں اس وقت ہو رہے اس وقت بھی تھا یا معاشرے کے اندر کانوں سے سننے کے لیے اپنے فوائد کو سننا ڈھونڈنا یا معاشرے کے اندر کھانے پینے اور اپنے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے دل میں سوچ اور دماغ میں سوچ رکھنا یہ چیزیں تو جانوروں میں ہوتی ہے جانور اس سے خالی نہیں ہے وہ بھی جانتے ہیں ایک دن ایک گدے کو یا بیل کو ایک رستے پر لے جاؤ دوسرے دن تیسرے دن لے جاؤ چوتھے دن آپ اس کو چھوڑ کھو جائے گا بلکہ جانوروں میں ایک صفت خاصہ یہ ہے جو انسانوں سے بالکل خلاف ہے وہ یہ کہ اگر آپ کسی جانور کو چار پانچ دن پالو پالنے کے بعد بطور دعوی میں کہتا ہوں اس کو آپ امپریس مارکیٹ کے رش میں جا کے چھوڑ دو کسی ستون کے ساتھ یا کمبے کے ساتھ باندھ دو وہاں سے ہزاروں لوگ گزریں گے وہ کسی کے سامنے دم نہیں ہلاے گا کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن دس پندرہ دن پالنے والا مالک جب نظر آئے گا نا فوراً اس کے سامنے دم ہلا کر اور وہ کہے گا میرا مالک آ گیا اب ہزاروں کو وہ ایک مالک ہزاروں کے اندر پہچان سکتا ہے لیکن یہ جو انسان ہے نا بلہم ازل جو اس کو کہا کہ جانوروں سے بدتر ہے یہ ہزاروں میں نہیں ایک ہے وہ ایک کو نہیں جانتے تو یہ اس لیے بدتر کا قرار دیا ہے تو یہاں پر فرمایا کہ ان کا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر مانا اگر آپ ان کو دعوت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں دونوں صورتیں ان کے لیے برابر ہے کیونکہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ضدی ہے انادی ہے لیکن تیرے لیے برابر نہیں ہے اس لیے کہ دائی جب دعوت دیتا ہے تو ہر دو صورتوں میں اس کے لیے اجر ہے ماننے والا مان جائے تو اجر زیادہ ہو جاتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فائر ہی جو نیکی کا دعوت دیتا ہے اس نیکی کو کرنے والا جو ہے اس کو دعوت دینے والے کے اجر برابر ہوگا مانا جس نے دعوت دی ہے اس نے نیکی تو نہیں کی کے پر ایک لاکھ خرچ کیا جیسے کہ سراہد کی ہے شکوک کو دور کرنے کے لیے خرچ کرنے والا ہے یا عمل کرنے والا ہے اس کے ازر میں سے کم نہیں کیا جائے گا ان کو تو حضرت اپنی جگہ لے گا لیکن یہ جو دائی دعوت دیتا ہے اس کو الگ حضرت اللہ تعالیٰ دے گا لیکن یہ جو فرما کے سوا ان پر برابر ہے تو یہ دعوت کے اعتبار سے کہ آپ ان کو دعوت دیں گے تب نہیں دیں گے تب وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے فرمایا مان نہیں لاتے ہیں سبب کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے ہیں فرمایا ختم اللہ علیہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ان کے دلوں کے اندر جو اللہ رب العالمین نے خرابی پیدا کی ہے اس کا یہ سبب بن گیا وہ اعلیٰ اور ان کے کانوں کے والا رم اور ان کے انکوں کے رشاوت پردہ ہے وہ لہم ماداب اور ان کے لیے عذاب بہت بڑا ہے یہ اسباب اللہ رب العالمین نے یہ اسباب بیان کر دیے ہے جسے اگے سورۃ انعام میں ہم پڑھیں گے آیات نمبر 110 میں ونقلب افئدتہم افصارہم کما لم یؤمنو به اول مرہ اگر ان کو بار بار اپ بیان کریں گے نا تو ان کے دلوں کو ان کی نظروں کو ہم ایسا پھیر دیتے ہیں کہ وہ سننے اور جاننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جیسا پہلے انہوں نے انکار کر دیا ہم نہیں یہ زدیع انادی ہے منکر ہے اور سبب ہدایت کی جو چیزیں کارآمد ہوتی ہیں وہ اللہ نے یہاں بیان کی ہے وہ ہدایت کے اسباب ہے کہ وہ کیا ہے وہ دل ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دل کے بارے میں کبھی ران لفظ استعمال کیا ہے کلّران قلوب مکان یکسب کہیں فرمایا قفل جس کو تعالی آپ کہہ سکتے ہیں بل آلہ قلو بن اکفا بلکہ ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں کہیں یہ لفظ استعمال کیا ہے ختم اور ختم کا معنی معروف ہے کہ خط لکھو یا کوئی بھی کسی کے ساتھ شروط لکھو اس کے آخر میں مہر لگاؤ اسٹائم مانا اس, اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس اسٹام اور مہر س نیچے جو کچھ بھی ہوگا وہ اس خط میں داخل نہیں ہے تو ان لوگوں کے دلوں کو اللہ نے ایسا بند کر دیا ہے کہ اب ہدایت کا کوئی رستہ اس کی طرف نہیں جائے گا تو اس لیے فرمائیں کہ ختم اللہ والا کلو بہم والا کان سے سننے کے بعد وہ بات دل میں جا کے لگتی ہے کان کے ذریعے سے کان کا رستہ گیا دل کی طرف آنکھوں کا کام یہ ہے کہ وہ کسی چیز پر نظر ڈالنے کے بعد اس کو کینچ لیتی ہے یہ ایک کیمرہ ہے اور یہی وجہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کا حکم دیا ہے کہ انکوں کی حفاظت کرو نظروں کی حفاظت کرو اور فرمایا کہ نظر تو من من میں نظر جو ہے یہ شیطان کے نظروں میں سے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور عام تیر بھی نہیں ہے بلکہ مسمو جو زہر آلود ہیں اس کے اندر زہر لگا ہوا ہے فمن ترا کہا مخافت اللہ ہے جس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نظر کو محفوظ کیا امانہ بچایا پھیر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ایمان کے درجے پر پہنچائے گا یہ جد حلا و تحفی قل اس کے لذت کو وہ اپنے دل میں محسوس کر لے گا حلاوت المان ایک عظیم نعمت ہے لیکن جس کو نصیب ہو جائے اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے تو یہاں پر فرمایا کہ ختم اللہ والا قلوبہم مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر ان کے دلوں کے مہر لگا دی والا سم اور ان کے کانوں کے والا سوارہم اور ان کے انکھوں کے فرمایا کہ رشاوۃن پردہ ہے یہ پردہ اللہ نے ڈال دیا آنکھیں ضائع ہو گئی کان ضائع ہو گئے دل برباد ہو گئے تو اب وہ کس چیز کے حقدار بن گئے فرمایاب عظیم۔ ان کے لیے بہت بڑا عذاب بہت بڑے عذاب کے وہ مستحق بن گئے کیونکہ ان نعمتوں سے جب وہ محروم ہو گئے یہ وہ نعمتیں ہیں جو سبب ہدایت ہیں سبب ہدایت اب اگر یہ سبب ہدایت ضائع ہو جائے برباد ہو جائے تو اب ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی ہدایت سے تو وہ محروم ہو گئے ہدایت کا رستہ ہی مزدود ہو گیا اور جیسے کہ حدیث نے ہم نے پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دل کے بارے میں ان نفل جسد مدوا کہ بدن کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا ان صل و حاصل و جسد و اگر وہ صحیح ہے تو سارا وجود صحیح ہے اور اگر اس میں فساد آ جائے ان فسودہ فسود ال جسد و اس میں فساد آ جائے تو سارے وجود میں فساد آئے گا تو دل خراب ہو جائے دل کے خرابی کے بعد جو ہے دل کے امراض کے بارے میں جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا دو بڑی بیماریاں واقع ہوتی ہے ایک شک شبہ جس کو شکوک اور شبہات ہم کہتے ہیں اور دوسرا شہوات غیر شرعی شہوات تو یہ دو بیماریاں ہیں اس کے لیے یہاں ان کے لیے جو بیماری ہیں وہ دونوں جمع ہو چکے ہیں ایک تو اسلام سے وہ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہے اور دوسرا ان کی دلوں میں خواہشات ہے یہ دونوں بیماریاں جمع ہونے کے بعد اب ان کے دلوں میں ہدایت کی باتیں داخل نہیں ہو سکتی ہیں ان کے دل برباد ہو گئے ہیں اس لیے آخر میں فرمایا کہ ان کے انکوں پر پردے ہیں رشا حجاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈال دیا ہے اب وہ حق کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے حق کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے حق کے بارے میں غور فکر تدبر سوچ کے لیے تیار نہیں ہے تو اس لیے فرمایا علم عذاب العظیم ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے یہ نتیجہ ہے نتیجہ کہ جب کوئی اللہ رب العالمین کے بغاوت پر اتر آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے دین کے ساتھ ٹکراؤ لے لیتے ہیں تو نتیجے میں ان کے لیے عذاب کے اللہ تعالیٰ واحد سناتا ہے قرآن کریم کے دعوت سے یہ دو گروہ ہمارے سامنے آئے ایک گرو متقین کا دوسرا گرو کفر کرنے والوں کا اور تیسرے گرو کا اللہ رب العالمین ذکر فرماتا ہے فرمایا وہ مننا سے من یقولو آمنا بالله وبالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لہم اللہ پر وبالآخرت و بالیوم الاخرت اور یوم اخرت پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ حالانکہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے یہاں ایک اشارہ ہے اس میں و حرف آتب کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے اس گروہ کو اگلے گروہ پر آتب کر لیا ان لذین کفرو پر وامن سے کو و حرف آتب کے ساتھ عطف کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نتیجے کے اعتبار سے کافر اور منافق دونوں ایک جیسا ہے نتیجے کے اعتبار سے کافر اور منافق اعتقادی دونوں جانمین تو نتیجہ جب ایک ہے تو اس لیے ان کے قصے اور بات کو بیان کرنے کے بعد منافقین کا تذکرہ فرمایا تو وہ حرف آتف کے ساتھ ان پر آتف کیا فرمایا بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں آخرت پر ایمان لائے اللہ کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی ہمارا ایمان کیونکہ دو چیزوں کو ذکر کیا یہ مجموعہ ایمان کا ہے ایمان کا مجموعہ اللہ اور قیامت پر ایمان حدیث میں بھی اس کا ذکر زیادہ ہے منکان آخر فالیکرم بہو اس کے ساتھ اور ایمانیات نہیں ہیں ایمان کا اول حصہ اللہ پر ایمان اور پھر آخرت پر ایمان یہ درمیان کی ایمانیات خود اس میں داخل ہو جاتے اس لیے یہاں پر بھی منافقین کی طرف سے دو ایمانوں کا ذکر آیا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے اللہ فرماتے وہ ماحوم بومن اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے وہ مومن نہیں ہے یہ قرآن کریم کے دعوت کے بعد تیسرے گروہ کا ذکر ہے یہ قرآن کے دعوت جہاں پہنچ جائے وہاں تین گروہ بنتے ہیں گرو اول ایمان والے نمبر دو سانی کفر کرنے والے نمبر تین نفاق منافقت کرنے والے جب وہ مومن نہیں ہے تو ان کے اس دعوے کا کیا مقصود ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا او خادعون اون اللہ وہ دھوکہ دیتے اللہ تعالیٰ کو اللہ کو دھوکہ دیتے ہاں یو او خاد اون اللہ اپنے گمان کے مطابق دھوکہ دیتے ہیں جس طرح دنیا میں اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں ایک شخص ہے اس نے کوئی فراٹ کیا ہے فراد کرنے کے بعد جس بندے سے فراد کیا اس کو پورا قصہ معلوم ہے اب وہ بندہ جس نے فراد کیا وہ اس عدمی کے سامنے آ جائے اب وہ اپنے لفاظی لگا ہوا کر رہا ہے جس کے ساتھ فراد کیا ہے وہ دل میں سوچتا ہے کہ یہ کہاں لگا ہوا ہے بچارہ مجھے تو اس ساری کہانی کا پتہ ہے کہ تم نے کیا کچھ کیا ہے اب جو وہ کہنا چاہتے ہیں اپنے لفظوں میں تو سامنے والے کو گہرنا چاہتے ہیں کہ میں نے تو ایسے کیا میں نے کیا۔ میں نے لیکن جس کو ساتھ وہ یہ معاملہ کر رہا ہے اس کو تو سب کچھ پتہ ہے تو یہ اپنے گمان میں لگا ہوا ہے اور حقیقت اس کی بالکل برعکس تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا وہ دھوکہ دیتے اللہ تعالیٰ کو مانا اپنے خیال کے مطابق ورنہ اللہ کو دھوکہ دینا یہ بہت باحد ہے والذین منو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اپنے ساتھ شامل کیا کیونکہ یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو اپنے ساتھ کسی حکم میں شامل کر دے کہ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور میرے بندوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یہ ایمان کا بہت بڑا اعزاز ہے اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنے ساتھ اس قسم کے معاملات میں شریک کر کے اس کا ذکر کرتے ہیں فرمایا وما یا دونا اور نہیں دھوکہ دے سکتے ہیں وہ اللہ حسوم مگر اپنے آپ ہی کو وما شورون اور وہ نہیں شعور رکھتے ہیں اب ظاہر بات ہے دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا باغی ہو وہ بڑے قبیلے کا ہو یا چھوٹے قبیلے کا ہو وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنے خیال کے مطابق تو چاہے وہ جو بھی کہے لیکن حقیقت میں اس کا و تو اسی کے اوپر آئے اب یہ جو لوگ ہیں جو ظاہر میں کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں قیامت کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن حقیقت تو اس کو اس کی بالکل برعکس ہے نا اللہ رب العالمین سے تو اس میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ کو تو علم ہے تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ماہم بے اور نہیں ہے وہ ایمان لانے والے وہ مومن نہیں ہے یہ دعویٰ ہے صرف اور ایمان کے لیے دلیل چاہیے دعوی بلا دلیل کوئی چیز نہیں ہے یہاں پر اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا اور منافقین کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتے منافق کے اعتقادی ایک ہوتے منافق کے عملی منافق کے اعتقادی وہ ہیں جس نے دل سے اللہ رسول کے اطاعت کو دین اسلام کو اس کے فوائد کو قبول نہیں کیا ہے صرف دعویٰ ہے اور وہ صرف اور صرف اسی لیے نمازیں پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں کے ہاتھ سے ہم کو تکلیف نہ پہنچائے جائے ہمارا مال محفوظ ہو جان محفوظ ہو کہیں مسلمانوں کو ترقی ملے تو اس میں ہم بھی شریک ہو جائیں ان چیزوں کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے صفوں میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں کافروں کی طرف سے زور آ جائے تو مسلمانوں کے صف میں ہیں اور کافروں نے اگر غلبہ حاصل کر لیا تو جیسا کہ صورت انفال اور توبہ اس میں تفصیل انشاء پڑھیں گے کہ اگر کافر غالب ہو جائیں تو کافروں سے کہیں گے علم نست ہم نے تم کو بچایا نہیں ہم تم پر غالب آ گئے تھے ہم نے مسلمانوں کو پیر دیا تھا علم نم نعکم ہم نے مسلمانوں کو روک دیا تھا ورنہ تم پر غالب آ جاتے اور اگر مسلمان غالب ہو جائیں تو کہتے ہیں, ہم تمہارے بھائی ہیں مال غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہیں ہم بھی مسلمان ہیں یہ منافقین کا شیوہ ہے اور قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ان کے قبائح بہت زیادہ بیان کیے دو سو سترہ یہودیوں کے ہیں اور دو سو تین کے ہیں کتنا فرق ہے یہودیوں کے ساتھ یہ برابر چل رہے ہیں. دو سو سترہ یہود کے ہیں اور دو سو تین کے قباع جس کو ہم برے عادات کہتے ہیں تو یہ اس لیے کہ یہ جو گروہ ہیں یہ مسلمانوں کے لیے یہودیوں کے ساتھ مشابے ہیں دور حاضر میں آپ دیکھ لیں مسلمانوں کو مار کہاں سے پڑ رہا ہے منافقین کیا سے اگر مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے جو ان کے اوپر مسلط حکمران ہے چاہے جس ملک میں بھی ہو ان منافقین سرپرستوں کو ہٹایا جائے تو دنیا کی کفر کی کوئی طاقت مسلمانوں کے سامنے اٹھا نہیں سکی لیکن ان منافقین کے ذریعے سے مسلمانوں پر وہ قابض اور غالب اور ان کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں اور یہ اسلام کے خلاف جو تحریک ہے یہ بہت قدیم تحریک تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ اس گروہ کا اپنے خیال کے مطابق یہ سوچ ہے کہ یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن فرمایا وہ ما دل نہیں دھوکہ دیتے وہ مگر اپنے آپ کو وہ ما شور اور وہ شعور نہیں ہی رکھتے ہیں اب اللہ سبحانہ و نے ان کے شعور کی نفی کی یہ جو وہ عمل کرتے ہیں اپنے خیال کے مطابق تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت صحیح کرتے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے یہی نجات کا راستہ ہے بلکہ منافقین کے اوپر وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں یہ پاگلوں والا کام کرتے ہیں جو کچھ نبی کہتے ہیں اس کے وہ بس من و اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا اپنے بچوں کو چھوڑ دینا اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ دینا اور بس اس کے حکم پر لبے کہتے ہوئے کہ چلنا یہ تو کیسے عجیب بات ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے اپنے خیال کے سوچ کے مطابق بات ہے یہ اپنے اس دھوکے کو جو اللہ اور ایمان والوں کو دینا چاہتے ہیں اس کی شعور بھی نہیں رکھتے ہیں کہ یہ دوکھا تو حقیقت میں پلٹ کر ہمارے اوپر آئے گا کیونکہ اس کا نتیجہ نہ اللہ کے خلاف جائے گا نہ ایمان والوں کے خلاف جائے گا اصل تو نتیجہ ہے نتیجہ آئے گا انہیں کے اوپر تو نقصان تو ان کا ہے لیکن فرمائے ومائے شعورون ان کو شعور نہیں ہے معنی ان کو احساس نہیں ہے ان کو حقیقی فطانت نہیں ہے جو ایک حقیقی شہور ہونا چاہیے اب آپ دیکھیں نا اس دور میں ہمارے معاشرے میں لوگ فتیم ذہین انسان کس کو کہتے ہیں کہتے جو ایک روپے سے دو بنائے دو سے چھ بنائے بڑا ذہین انسان ہیں. نبی علیہ السلام السلام نے اس کی نشاندہی پہلے کی ہے فرمائے کہ ایسا دور آئے گا لوگوں کو حکمران بنایا جائے گا اس شخص کو لوگ حکمران بنائیں گے جس کو عقل اور شعور والا کہیں گے جو حقیقت میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوگا انتہائی کن ذہن ہوگا اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں ڈر کے مارے میں لوگ اس کو بڑا بنائیں گے خوف کے مارے ان کو بڑا بنائیں گے لوگ کہیں گے فلاں آدمی بڑا ذہین ہے بڑا سمجھدار ہے اللہ کی رسول فرماتے ہیں اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کی سمجھ کیا ہوگی دنیا جبکہ دنیا کوئی سمجھ کی چیز نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کو اللہ نب العالمین نے اپنے مخالفین کو بڑی تعداد میں دنیا دیا ہے قارون کو دیئے فرعون کو دیئے شداد نمروز وغیرہ سب کو دیئے اور اپنے ماننے والوں کو بھی دیا ہے داود علیہ السلام کو دیئے سلیمان علیہ السلام کو دیئے یوسف علیہ السلات کو دیئے بڑے مالداری دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ولیوں کو دیا ہے ذوالخرین پوری دنیا کا حکمران رہا مال دولت کے سونے چاندی کا مالک تھا تو معنی یہ کہ یہ دنیا کما لینا یا دنیا ایک سے دو بنا لینا یہ کوئی عقل تو نہیں ہے عقل حقیقت میں یہ ہے کہ دنیا کے بنانے والے کو جان لینا پھر اس کا بندہ بن جانا پھر جو حقیقی زندگی ہے دنیا ہے جس کو آخرت کہتے ہیں اس کو اپنا لینا یہ حقیقت میں عقل ہے حلقی یسمندانہ نبس ہوا امل الما باد الموت عقل انسان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو سدھار اور آئندہ زندگی کے لیے اس نے عمل کیا یہ اصل عقل ہے تو اس لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان کے شعور کی نفی کر دیما شعور شعور نہیں رکھتے بھائی شعوری کی وجہ سے یہ معاملات پیش آئے فرما فلو بہم ردون ان کے دلوں میں بیماری ہے فضاد بڑا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں علیم ان کے لیے عذاب ہے دردناک بیما کان بسبب ان کے وہ جھوٹ بولتے ہیں ان کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہاں فی کا لفظ استعمال کیا احماس کے لیے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری جا گسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں رگ میں شامل ہے ان کے دلوں کے اندر بیماری داخل ہو گئی ہے مرض جیسا کہ پہلے میں نے بتایا دل کے امراض یا تو وہ کمزوری وہ ضعف جو اللہ رب العالمین نے ان کی دلوں میں ڈالا ہے شکوک اور شبہات کی بیماری ویسے مرض وجود میں داخل ہوتا رہتا ہے دل میں بھی آ سکتا ہے لیکن ایک وہ دل کا مرض ہے جس سے دل برباد ہو جاتا ہے وہ ہے اسلام کے حوالے سے شکوک اور شبہات یہ جب دل پر واقع ہو جائے تو دل کو تباہ کر دیتے ہیں. اور ایک ہے عام مرض عام مرض تو دل پر آج انسان مر جائے گا لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی جو حیات ابدی ہے وہ ضائع نہیں ہوگا مستقل زندگی جو ہے وہ برباد نہیں ہوگی اور ایک ہے دل کی یہ مرض کہ اس کا ایمان زائل ہو جائے برباد ہو جائے تو یہ مرض سب سے خطرناک یہ دل کے لیے سب سے مزیر بیماری ہے جو دل کو برباد کر دے ضائع کر دے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے لفظ مرض کو استعمال کیا ہے قرآن کریم میں ایک سو بار مقام پر اور اس کے مختلف جو ہے تعبیرات ہے فرما کی فضاد اللہ اللہ بڑا دیا اللہ تعالی نے ان کی بیماری کو مانا تو اس کا علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعائے شر ہے دعائی شر مانا اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور بڑھا دے یہ اللہ کے ساتھ اتنا بے انصافی ایمان والوں کے ساتھ اتنا ظلم کہ ان کے صفوں میں کڑے ہو کر اور ان کے خلاف بغاوت کرے اور یہ بدترین ظلم ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تو ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں نا قرآن کریم کے تناظر میں آپ دیکھ لیں ایک شخص ہے اس کو آپ نے اختیارات بھی دے دی ہے آپ نے بڑا بے بنا لیا ہے آپ کے مال لے کر آپ کے عزت اور آپ کے ابرو اور آپ کے ملک اور آپ کی تمام چیزوں پر وہ ڈاکہ ڈالتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے اس وقت آپ نے ملک کے حالات دیکھ لو یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتے کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی تو اس لیے اس آیات میں فزاد مرضہ یہ گویا بد ہے اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو اور بڑھا دے جن کو اللہ تباہ کر دے کہ یہ اتنے ظالم ہیں کہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے یہ والوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھا دے اور اللہ ان کو زلین کر دے دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال جتنا یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ منافقت کرتے رہیں گے تو ان کے دل کے امراض بڑھتے جائیں گے اور پھر جیسے کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ دل کی جو بیماریاں ہوتی ہے مختلف سمتوں یعنی مختلف طریقوں سے ہوتی ہیں کے انداز میں ہے اور زنگ کے جو الفاظ استعمال اللہ بلرانا اللہ قلوب مکانی اور اور ختم کے الفاظ میں ہے تو فرمایا کہ بل اعلیٰ قلوب ان اقفا الوہا یہ پھر آخر میں اللہ ان کو تالے لگا دیتے ہیں